اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ ہوسنی لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے عقوب کی